کے رضا. ہدایت. استاد مفتی آزم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضلہ چفتی کادری گولر بھی آپ تشریف لیا کے اپنا نورانی بیان شروع فرما نے انہوں نے بیان کی قبل محبت بلند کر کے اپنی گفلانہ محبت کا اظہار کرتے ہیں نعرا لگا نعر تخبیر الحمد اللہ الحمد للہ وقف سید الرسول وسلا تو وسلام معلا سید الرسول و خاد مل محمد مل مصطف والا علیہ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أُولِسْ قِدْقِ وَاسْقَفَاءِ أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. وَمَا أَنَا بِصَلَّامِ الرَّسُولَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سبحان الله آمَنْتُ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَّقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ آمين ان اللہ آمنوا وسلموا علیکہ یا سیدی یا رسول سید یا حبیب اللہ سیدی خاطمن والا عالی کا السلام علیکم <تصفح> ہند درو تو بعد اس آجر کی دعا ہے کادر متلک جلا جلالوہ جلال بارگاہ اندر اپنے پاک کے باد مکر میم نا کا ناجر نر شر فتنت نجات عطا فرماوے اور مرد کامل صاحب صدق و صفا حضور خواجہ حاجی دیوان رحمت اللہ تعالی علی دے زیر سایا آپ دی دربال شریف دوتے خان کا ڈوگران دے اندر ناچیز دی حاضری نو نوشرف قبول بکش انا دا صدقہ حق سچ بولن دی توفیق عطا فرما گیا ہر اس گل تو محفوظ فرماوے جس سے آپ راضی نہ ہوئے اور وہ او گل کرنے دی توفیق عطا فرماوے جس سے مالک تعالی خود راضی ہو سبحان دوستو مختصر وقت دے اندر حق بولنے اور حق نو سن کے قبول کرنے دے بارے چند گلیں تھی اور سناونیاں اور, سناندیا اور, سناندیا اور حدیف اور اکوال صحابہ دیکھ بلا لحاظ سناوڑیاں بغیر جانبداری تو سنا بغیر فرقہ پرستی تو سنا بغیر مخلوق دی رضا اور خوش نو سامنے رکھ دے سنا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 نہ میری کوئی ایڈی اکھ ہے نہ مینوں کوئی قوت شام ملی جس میں میں پچھا لوا ہر آ گئے محفل تشریف لا چکے ہیں سن می پتا نہیں سرکار دا آمنا نہ کوئی آمنا آپ دا معمولی شاید ہے تشریف لانا آپ دا کوئی معامولی شہ نہیں کم بخت نے جہے کوڑ ماری رکھ ہیں حضور یہ اکھنا حضور آ رہے ہیں یہ حضور پاک جھوٹ تھپنے بہتان ہے کہڑی وی اندھ کو آئیے ہزور آ رہے ہیں کہ انہوں خبر دیتی حضور آ رہے ہیں سید صلی اللہ تعالی وسلم دی گل مبارک ایہ چی کٹ سٹی دی سوچ کے بولی دا ات سرکار کا تشریف لانا کوئی معمولی بات نہیں اور نہ ہی آپ دی تشریف آوری نکنا محسوس کرنا معمولی بات ہے تو نتو رنگ خیرے دا کوئی کم نہیں پیر علی شاہ ورگیاں کام ہے <laughs> وہی جانتے ہیں وہی ویکتے ہیں تو محفلیں چاہتے ہیں ہزور آم محفل نہیں ساری دی محفل ہے سیتان کی, کی نے ریا مقصود ہے تو کوئی شک بولنے ہر شرح بخاو ہے شہرت ہے کی پتا کی مقصد سا پھر فرمانیا کنیاں غیر شری کام کرنے والے بندے تو عدد عدد رنگے سارے بیٹھے حضور پاک سید آلم صلی اللہ تعالی فلا اللہ تعالی ولیاں واسطے نصیب بنتا ہے بس. تو میں ان کوئی گل نہیں کرف قرآن و حدیث بیان کرنا ہے. قرآن و حدیث دے مطابق بیان کرنا ہے حق بیان کرنا پھر حق نم کے قبول کرنا اے یہ مسلمانوں کڈا وڈا کر ہے بس آ بیان کرنا کڈا وڈا کر دیا رکھنا اللہ تعالی نے جو دین اتاریا نا جیڑا اللہ تعالی دی طرفوں قرآن مجید دی شکل چاہایا جنہوں اسلام نے محبوب دعالم صلی اللہ تعالی وسلم دی احادیث مبارکہ دی شکل چیا جن اسلام نے اے دین ہر کسے تو ہے ہر کوئی یہ اگے چھوٹا ہے. ہر کسی نے اس دین دے پچھے چلنا ہے یہ دین کسی دے پچھے نہیں چلسا جیڑا دین نو اپنے پچھے چلاوے وہ منافق کندا ہے اور مومنوں اندہ ہے جیڑا آپنے آپنو دین دے مگر چلاندہ ہے میری گل دھمجھے باقی دے باقی رہ گا اللہ تعالیٰ دے محبوب نو دی اللہ تعالی دی طرفوں جو حکم آنے اس دے پچھے چلنا ہوں اللہ دے محبوب نے اللہ دے حکم نے اپنے پیچھے نہیں چلایا اللہ دے محبوب نے آپ آپنے, اپنے رب سونے دے حکم دے مطابق چلایا اور یہ چلایا ہے کہ آپ دا بولنا اللہ دا بولنا بن گیا ہے یعنی ادھر فنا ہے ادرو فنا نہیں رب سونا بندے فنا نہیں ہوں بندہ رب فنا ہوتا یہ نہیں ہوں کہ اللہ تعالی بندے دے مگر چلتا بندے نو خدا تعالی دے مگر چلنا خالق خالق کے مخلوق مخلوق مخلوق لکھ رتبے پاوے اپنے خالق دو مقام نو اپنے ہر کسی اللہ تعالی کے حکم کا تابےدار رہنا پہ یہ جایا جا رہا نا خدا بندر سے خود پوچھے بتا تیری راہ کیا اس لوگ سمجھتے کو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اگے اگے ہوتا رب پیچھے پچھے ہوتا راباں دس کی کرقیت یہ ہوں کہ اللہ تعالی دا بندہ اپنے اردے اپنی خواہشات بالکل ختم کر بیٹھتا ہے اور اللہ دی تقدیر اگے ہو ہے فنا کہ مطلب کہ میں کوئی طلب رکھتا ہی نہیں جو تو چھڈے گا میں راضی جدو جب بندہ یہ ہے اس مقام تڑد ہے کہ انہیں اپنے ارادے ترک کر دیتے ہیں اپنی خیشاں ختم کر دکی اور ایک دی اور خالق تقدیر نو من کے راضی کلا ہے بس جو تو فرماویں گا جو تیرا حکم امر آئے گا جو تیری تقدیر گی میں راضی ہوں میرا اپنا کوئی اردا نہیں میں تیرے ارادے میں اپنے اردے نو راب فنا کر چڈیا تو ہر بندے دے اردے والا پاسا رہا ہی نہ رہا رب والا صرف جب رب والا رہا تو اوے سمجھو رب आपने आप तो पुछद प्या बे का ना है हूं निरा बंदा तो आपू फना खड़ा जो अपने इरादे छी खड़ा तो हूं इो हो ही होना है कि रब वाहला शरीक मौला सोना आप अपने आप तो पुछद है जी बंदे का सिर्फ हूं ना दूसरे लफदाए चिन्ह आख के अल्लाह तबारक माल दर नबी اللہ تعالی دا ہر ولی ہر مقبول بندہ اپنے ارادے خواہشات ختم کر کے جدو اللہ دی تقدیر دے گم ہو جائت اج سمجھو بھائی بدرگاہ نے دین ایک تشبیح تور آڈتے نے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیونکہ بندے دی ردا رہی جو نہ رہی صرف رب ہوں رب سونا آپ پہ ہی فرما ہے تری تیری آئی کی کی مطلب کہ جب تیرا ارادہ کون ارادہ ہی میرا تو ہے تو میرا ہے میرے ارادے فنا میرا ارادہ ہے تیرا ہے لہذا میں تیرے تیر پوچھا تو سمجھ میں اپنے آپ کو پوچھا. سمجھ نہیں لگی رہے اے او جہل بندہ ہو سی انتہائی سکے سمجھ سی اللہ دی تقدیر بندے پیچھے چل نہ بندہ اللہ دی تقدیر دا پابند ہو تو سجڑوں میں <متصفح> بیان نکی بیٹا میں جو بیان کی بہٹا نکتا دلیل پاک پا کہ اللہ دا نبی خواہش بول رہی نہیں اللہ ہوں دی اللہ دی ہوں بس یعنی آپ دا بولنا اللہ دی وہی اللہ تعالیٰ محبوب اپنے خواہش اپنے ارادے نال نہیں بول رہے اپنے خواہش اپنے ارادے نال یہ مطلب یہ نکلے یہ دو ارادے چھڑے گئے یہ دو خواہشاں کوئی نہیں ہے ہی نہیں تا کر کے اللہ دا محبوب کیوں کہ وہی الہی دا پابند زمان مبارک کا اپنے خواہش ارادے نہیں کل اللہ دے محض تقدیر اور ارادے اس سرکار بولتے نے تو اللہ دے محبوب کا بولنا رب کا بولنا ہو گیا رب دا بولنا اللہ دے محبوب کا بولنا ہو گیا اللہ کا دینا محبوب کا دینا محبوب کا دینا رب کا دنا ہو گیا ہاں اس واسطے کہ ادرو بندے والے ارادے تے مک گئے نہردے ہی خالق تعالی دے رہ گئے وہ تقدیر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 اللہ ہر کوئی اللہ حکم دا ہے رب دا حکم اچائے نیو یہ پڑ رہا ہے اللہ دا حکم کسے اگے نہیں پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد سمجھ آ رہی توجہ لال بولو سبحان اللہ واسطے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ میں گلا اس واسطے پہ کرنا آج کل اصل بن گیا بت پرست اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان میں اللہ رہا تھا اللہ میں اکبالے کیا گیا بھی اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں سڈے جماعت جماعتی جن میں ہیں نیا آستین بت نہیں ویکے اللہ ما کی کہوں بھی تی بت ویسے جے خبر ویکھو گا کسی ہے باہ آئیے کوئی نہیں اللہ ما کیوں آخ اگر چت ہے جماعت کی آستینوں میں یہ کیوں ہے جدو بت ہے نہیں نکھل قبلہ ان کنارے بھی توجہ ہوئے فرمایا جماعت کی آستی میں یہ جڑی جماعت تنظیم تاریخ اٹھے فردے نے نا ناستی بت جاہ نا نا برتے لیڈر بنے فرد جنگ نے پہ اقبال آدھ درجہ دتی کھڑے نے بت دے پہ پوجا حرام کرنے آدھے نے, کرن تے آن نے، ے، ہ، ہ، ہ. جو مرضی کرنے آدھے نے ایسا ان مغر ہی چلنا ہے اے قرآن نہیں سنتے حدیث نہیں سنتے کوئی اپنے امیر نگے رکھی فرد کوئی خندیر نو اگے رکھی کوئی کو لیڈر نو کو اقبال آدھ بے ان بتانا نو تروڑنے مین ایک نعرہ مارنا پینا کہ لا کوئی پیر ہے, کوئی پیر نہیں پیرے جی سڑ پیر بناو مولا علی دے چلا جی اس علی نڈیا نبی نڈیا یہ مڑولی نہیں یہ پیر نہیں یہ خنزیر ہے. اے پیر طریقت نہیں نیری پیر تریقت پیر ا جڑا مولا علی کا تابے دار ہے مولا علی محبوب خدا کا تابے دار محبوب خدا ربے اولا تابے دار سی کے اکبر پہلا مرید رسول کریم اور پہلا پیر امت رسول د آپ فرما دے اگر میں رسول کریم دی تابے داری لوگوں لوگ میرے پیچھے چلے اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں میں سیدا کر دیا جی صدیق اکبر پہلا پیر سان دس گیا حضور دی مت دا پہلا مرید حضور دا دس گیا او مت رسول دی بت پرست نہ بنی حق پرست بنی توجہ نپرے مائی عام فکرا بولیا جانا ہے کہ جی میں پیر پرست سننی بڑے پیر پرست ہوں دے ہوتے جہرانہ فکر ہے لالت یہ شک ہے کوئی سننی پیر پرست نہیں ہوتا ہم پیر پسند ہے حق پرست ہے سمجھ آئی نہیں لفظ پھر ترتے پھرتے قوم چ لیکن قوم نے ماننا نہیں سمجھا انہوں کا جی عام آخی جاندے ہوں نے وہ نکا بال ماسوم میں پیمار میں ہوں یہ خبر نہیں پہ سان نہیں پتا کہ بال تو معصوم نہیں ہوں معصوم تو صرف نبی ہوں ماسم انہوں آختے ہیں جہاں کول گناہ ممکن نہ ہو جہاں کول گنا ہو چوتھے سال کے بال مکالے مل دیکھ نہیں کھے ویک بال پخانے نہیں کھے یہ معصوم نہیں معصوم معوم ہوتا گناہ کر نہ سکے بال کرتے ہیں اللہ لکھدہ نہیں میرے شیخ نے کھولیا شہر نے فرمایا تو جہل لوگ نے جڑے معصوم بال معصوم صرف اللہ کے نبی نے بال گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھدا تو نبی کردے ہی نہیں بلکہ کر سکدے ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہے کیا سمجھ لگی نے کوئی نہ लफ्ज तेम का फिर कदना भी सोचा की पैजा कि इसे तरह जहल बिरादरी रड़ोल मरोल रड़ोल दरगे जो दुआ करे चौदह मासूम बारह इमामा वास्ता ही वह ना मुरादा तो सुननी है उस तरह सुनना तेन इनी नहीं तमीज चौदह मासूम कि नजदीक सिर्फ सवा लख कमो बेस नबी मासूम ने बस और कोई नहीं محفوظ ہیں اللہ دلی محفوظ آدے محفوظ محفوظ جے جل ہو سکے گنا کار ہو گیا چل تعالیٰ انہوں خبردار کر دے وہ فورن تو بکرے فورن معافی منگے معصوم آتا جل تے ہون رب سونا دے ہی نہ اللہ ہے جدہ سمجھ نہیں آئی نے توجہ بولو سبحان اللہ یہ چاہوم جہے نے یہ باہر لا مطلب ساڈا اندر والے کا کوئی نہیں ہے باہر لگتا سمجھ آ رہی نہیں اس طرح سجڑو لفظ پھرتے پھر ایسا کوئی معنی بھی سوچ تو گہرائی پہ جا تیر پرست نہ بانو تیر پسند بانو پرستش من پوجا پاٹ ہوتا ہے عبادت کا من ہے عبادت صرف اللہ دی اور سمجھ لگی نا کہ نہیں اچھا ایک ہوسان خدا کتنے خدا کا شریق بنا کر چشتی آ کر سننا تھا ہونا تا جی پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دیا آدھے ہوں پہلو پیٹ پوجا بعد میں جڑی قوم پیٹ کی پوجا کرے اے مسلمان ہے. سبحان اللہ مسلمان انہوں نے ٹھنڈ پوجا کر پوجا چیکنڈ دس ربیا لیکن رب دخت والے بھی مننے جی تھے گل آ جی رب نو آگ چٹی دیا پیشہ ہو جائے او نیمان لال دسو اللہ اقبال آخر لکھنا پیا علا اقبال فرمانا ہے ایک مرید گیا پیر دیکھ پیر آخلا اللہ تعالیٰ شارگ تو نیڑے شارگ تو نیڑے دے دے دے. مرید پیر جی، ٹھیک ہے رب شارگ تو نیڑے لیکن سڈا جہاں ڈیڈ نا یہ رب نالو بہتر نیڑے اللہ میں اقبال لکھنا پیا وہ کون سا مکالا ہوئے سی پیا او دا مرید مریت پیاکھ پیر جی ٹھیک ہے پر ڈڈ جہاں ہوں رب نو بہتر نیڑے ہویا آخر کیا مطلب سڈے عقیدے سڈے نظریے اسے واسطے اب رب دینے دینا ڈھڑ نہیں دے جی سمجھے مومن یا رب میرے, تو میرے، پھر راب دی مننے یا دی مننے تو تمہارا صرف صرف سرفیت کہتا ہے صرف سرفید احمد خان صرف سرفر خان وہ کہتا ہے بھائی سیدھی سا بات ہے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پیٹ بھرنا چاہیے خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جے کی بھرنا چاہیے تو اس دن تو اس قوم نے سبق سے کیا پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام دو جا کیونکہ استاد صاحب لانت اللہ علیہ جو لوگ سبق تک پڑھا تو پھر جڑے شگرد ہیں وہ کیوں نہ پڑھن صدیق اس فرماتے ہیں میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دو یہ تو صدیق دی گل ہے سنا سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ. حضرت کتاب الطاہر امام عبد الوهاب الشارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تنبیہ المغتربین اذه جی لکھیا ہے وکانہ حذیفہ تبن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یقول دخلت علی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرایته محموما حزینا فقلت ما یهمک یا امیر المومنین فقال خاف ج حضرت سیدنا نہ بن یمان نبی پاک سکار فرمند میں حضرت عمر بن خطاب کو مند بیٹھے سن غم زدہ بیٹھے تھا جو میں کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہوں ہے۔ اس حال کے اندر حضرت عمر بن خطاہ بیٹھے تھا میں حاضر خدمت دویا عرض کیتی امیر المومنین خیرت ہے ادھے پریشان کیوں بیٹھے تھے غم زدہ کیوں بیٹھے تھے آپ فرماندے دے نہیں میں غم میں شاہد ہے میں کسے برائیت پہ جاواں کوئی بھیڑا کم کر بواں تو تسا میری تازیم کر دیاں میرا احترام کردہ مینو روکو ہی نہ منہ ہی نہ کرو فکرت بیٹھا میں فکر چیٹا میری کہ نہ بن جائے ان بن جاوے میں برائی کرا تو مجھے روکن ہی نہ آخر ساڈا وڈیرا ہے سڈا حاکم رسول اللہ کا دوجا خلیفا اصا کچھ نہیں آخنا یہ روکنا ہی نہیں میری تاریم کردہ احترام کر میں نو تو سامنا نہ کرو روکو نہ اس واسطے میں حضرت گل حقیقی سو صحابی درابی حضرت آپ فرمندے امی اگر تو اگر تو حق رہا تو ہٹے گا حق دے رہا تو ہٹے گا اچھا تہن روکا گے ج نہیں رکے تلوار مار کے تم چھوڑا گے سن سن سن اجنگری چویا کا کی اثر کریے اتنے محمد شیر کی گل بھی فرماندے نے اگر ہاتھ تو ویکاں گیا کیا ہوا منع کر گے امر تلوار مار کے مار چھوڑا گے فکر ایک بہتیں حضرت عمر بن خطاب دے جواب سنیا فرماندے نے سفا رہا امر خوش ہو گئے خوش ہو کے فرماندے نے سب اوس اللہ دیا نے جن میرے سگی بڑا چھڈے نے جے میں ٹیڑھا ہاں ہو گا جاگا مدا کر دیں گے اتنے کو جہلے نہ سمجھے کوئی بے نہ سمجھے کوئی اوترا یہ نہ سمجھے کہ حدرت سی اکبر کو برائیاں ہونی سن حدرت عمر دے دل برائی تھا سن دے بارے خود اللہ دے محبوب ضمانت دیتی ہو بادی ابھی بکروں فرمایا انہوں نے دوچے چلے جائے جہے میرے بعد آؤں گے ایک ابو بکر ایک امر ہزور پاک کے ساتھ حکم فرمایا تو سبر دو مرد پیچھے چلے آجے حدیث ہدی حدیث صحیح مسرد احمد ہدیسم دی ہوا یا سو ہزور در صحبی سی ادر تلا آپ امیر المومنین اگر تم اگر تو حق تیر تو ہٹے گا حق تیر تو ہٹے گا اچھا تنہوں روکاں گے نہیں روکو گے تلوار مار کے تمہوں چھوڑا گے حضرت سن سن سن اجن اگریزی چوہوں کا کیسا کریے اتر محمد شیر کی گل نہیں سا بھی فرما دے اگر ہاتھ دونوں تو گیا کیا ہوا منع کر گے عمر نہ جی نہیں روکے گا اصل تلوار مار کے مار چھوڑا گے سکر ایک بہت حضرت امر بال جواب سنیا فرماندے نہیں سفا رہا عمر پالو خوش ہو گئے خوش ہو کے فرماندے نے سب تاریفوں اللہ دیا نے جنہیں میرے سنگیرے دے بڑا چھے اچھا نے جی میں ٹھڑا ہو جاگا مجھے سیدا کر دیں گے اتنے کوئی جاہلے نہ سمجھے کوئی بے نہ سمجھے کوئی اوترا یہ نہ سمجھے کہ حضرت صدیق اکبر کول برائیاں ہونیا سن حضرت عمر دے کول برائیاں ہونیا تھا جنہاں دے بارے خود اللہ دے محبوب ضمانت دیتی ہوے ایک تب بل بادی ابھی بکروں امر فرمایا دو دے پچھے چلے میرے ایک ابو بکر دے حضور پاک نے حکم فرمایا دے دے پیچھے چلے جی حدیث ہدی موجود حدیث دتابا سہی حدیث موجود سونے نے فرمایا ابو بکر عمر میرے بعد آنگ گے انہوں نے پیچھے چلے جے اللہ محبوب سان حکم فرمایا ابو بکر امریک پلن کا معلوم ہوا تھوڑا جاندار ابو بکر عمر حق میں راہ تو ہٹا گے نہیں میرے پیچھے چلنا میری امر ابو بکر امر پیچھے چلے گی وجوہ لال بولو سبحان سبح لمج آ گئی نیار سرکار فائد مانت دیتی ہے ابو بکر امر نبی دے راہ تو ہٹن گے نہیں جی ہٹنے ہوں حضور کیوں فرما دے دے مگر چلے گی ہزور نے فرمایا نہ تو وہاں مگر چلے گئے اور سرکار نے فرمایا میرے بعد جڑے دو آن گے یہ مطلب ہے ادھیر دسی پی ہزور تو بعد یہ آنا سرکار نے فرمایا دو مگر چلے وہ دی زمانت حبیبت خدا دین او ابو بکر عمر کیوں گناہ کرا؟ کیوں گنا کرجائز کم کیوں کسی منقر برائیت پی سوال یہ اٹھتا ہے حضرت بکر تے عمر نے تھی کیوں نہیں؟ جب دونا گناہ کرنا ہی نہیں سی. کیوں فرمایا ہے؟ اگر میں ہو میرے پیچھے... سدھا کر دیا جی. پیچھے نچلیا نے تو حضرت عمر اتر ہوئے پینا کہ میں گناج پہ جا کسی برائی ہے تا میں ڈکو ہی نہیں آخو سا وڈیڑا ہے تو ساڈا خلیفا ہے وجہ کی ہے سجنا سن نکتا ابو بکر عمر کسے ناجائز برائی دے بچ پہنے نہیں نہ پہنے سکتے تھوڑو اللہ دے محبوب زمانہ انہاں دی جتی انہاں دے سدھے راہتے چلنے دی لیکن انہاں دو ماہ یارہ ایک علکیوں کیتی ہے اس واسطے کیتی ہے کہ مات کو یہ سمجھے کہ صحابیت یا حضور دی خلافت تیرے سالت ایک برابر مقام دیا چیزیں ایک برابر نہیں صرف رسول ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا صحابیت دے رسالت دا فرق جائے سو سارے کر دیا جی کی مطلب ابھڑا ہونا ممکن ہے وہ ایک ذات رسول بھی ہے جہے ٹیڑے نہیں ہو سکتے اتنے گناہ ہو یا نہیں اتنے کدی ہو سکتا ہی نہیں سی بولو سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے بولو تو سبحان اللہ اچھا ہوں سجنا وضاحت کرا حضرت فاروق آزم بادشاہ نے خلیفہ ہے خلیفہ نے وقت خلیفہ پھر غم بیٹھے نے تو گم کہی گل ہے گم اس گل کا ہے کہ میں غلط گنا کرا تو لوگ روکن نہ سمجھ آ رہی ہے کی حال چال بچہ جوچا جانا ہوٹ کٹور جائے جا چوچا جانا چاہتا ہونے اٹھ کٹے شاہ بھائی اگوں تو کوئی ہے نا نہ آن کا پتا نہ جان کا پتا گل جی آ شروع ہو گئی جانا چاہے ہن کس میں کسی وری پاک کے نہیں لا اپنے آپ ہی جیڑا جہ وری بیٹھا نہ اٹھے نکلے وہ کوئی لوڑ نہیں نہ سانو فلم تو بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوں تو خورک نہیں کرو خورک آ جائے تو آپ ن... کوئی ایٹ پہ کوئی آڈر پہنے میں تھوڑا رکھ کے بٹھا سے جڑا اٹھا کہ میں کانڈ کرنا اللہ کا بند کمت کم تمیز تے ہو رہے اس طرح دیا گلا تو ساں نکل جائے گا پر قدر ہو رہی نے جی قدر کرتی قدر نبی دار سیکھی دنیا دار کمی قدر نبی دار مدی سیانے آدھے نا کوتے کی پتا گولکند کیوں کھوتے انگریزی کندھ کھانے سانو کی پتا نور دیاں گلیں کی نے یہ پھول دی قدر بل بل جانے نا کان کی پتا ادا اگریزی کان سان کی پتا کی فاروق کیا توجہ جسڑے آپ یہ گل کر رہے ہیں اسے آپ دو مقام حاصل نے ایک مقام خلافت رسول دوسرا حکومت صحابیت ایک خلافت ایک صحابیت خلافت بھی رسول کریم دی اور صحابیت بھی صحیح دلبے آ گئے دو مقام یعنی مذہبی مقام ہے تو وہ بھی کمال درجے کا نبیا تو بعد صحابیت کا مقام ہے کی اور جو دنیا لو ہے دنیا دنیاداری کے لحاظ حاکم نے آخری مقام ہے ایم ایم ایم ایم؟ اور نہیں وہ جن باقی ہوتے ہیں حکومت عملے والے تھے ہی ہوتے ہیں نا خلیفا تو اچا ہے ہوں دو مقام رکھ والے ایک مقام صحابیت ایک مقام حکومت و خلافت یہ دون مقام رکھن دے باوجود حضرت عمر فکر فکرمند بیٹھے فکر کا لگا پیا اور میری قوم ایک دن بن جاوے جیڑی میں مق آخر چھوڑ جائے ایک دن بن جائے یہ سونے فاروق آلم نے دسے امت رسول امت رسول جڑا نفس تو آزاد ہو سکے شیتان تو آزاد ہوے گا جہ پیرے تو فکرمند رہے گا کہ میں جنہوں کا پیر ہوں وہ مینو پوجن نا پوجن حق نو نیو جو من تو حق دی وجہ اور من جے میں حق درحت ہٹا تو مینو سیدا کر دے میں کوئی حاکم تو ہاکم وقت دا دن نفس میا ہو خواہشات تو آزاد ہوئے ان حق فنا ہوا ہو کہ اپنی قوم دی تربیت اس طرح کرے کہ آپ مند رہے کہ دے یہ مینو حق تو ہٹیا ویخ کے چوپ نہ راح کی مطلب حاکم نفس تے تو شیطان تو آزاد ہو جے پیر ہوئے ہولم ہوئے، ہوئے دین دا پیشوا ہوا بھی اے آزاد ہوئے اپنے نفس تو اے ہوئے ان دا ہو جڑی ریا تو بھی جے ہٹے گا تے سیا کر چھوڑا گے ہر کم ذہن رکھے میں ہٹاں گا میری کام املی کر چھوڑے تو ہاکم بھی فنا فی الحال حق ہو فنا فل حق گی نہ نفس کسی غیر پابند ہو ہاقم نفس کسی غیر دے پابند جیسے <تصفيق> <تصفيق> <نہیں> لگی <تصفيق> بادشاہ اپنی مناو سچ گل سچی گلتے گرسہ کھاوے وہ فراؤنی جاتی جا پیر گل سن کے ہوے دے مطابق سن کے تے پھرے وٹنا وٹ پھرے اندروں سمجھ لے وہیر بئیمان مقابلے کریملے آیا بیٹھا ہے. او پیر نہ سمجھی سراپا نہ سی وہ شیطان دا مظہر بنیا بیٹھائی شیتان وہ تھھائی پیر اوہی سمجھی جا حق دی گل سنے تے خوش ہو جاوے اور فاروق آزم وغیرہ دعا دے فاروق آزم فرما دی جا میرے ایب میرے منہ بیان کرسی میں رب کو لو دے رحمت دی دعا کراکم بھی انگریزی ویچے نہیں ہاکم تو ہاکم انہے ایڈے ایڈے اوترے نگے نگے چوئے سپاہی کوئی نہیں بول سکتے بول سکتے ہو سچی بولے تیس آکو جی جی بول لیجیے تو سارا بولنا ہی بند ہو جائے ہمیشہ بول سچ ہو جاتی سپاہی تک شتانہ اولاد نے حرام میں پکے چٹے پھوکے بےمان لانتی کسم خدا بھی کر کے آنا یہ آپ فراؤن کی نسل ہے روانی میرے رب دے پاک حبیب سنا آپ دا لکڑ مبارک نام مبارک نویل نذیر. نذیر دا من ہے اللہ تو ڈراوڑ مولا ہو. رب دے حبیب اپنی امت نو ڈرائے اپنا نام مبارک نویل نذیر. نذیر دا من ہے اللہ تو ڈراوڑ مولا ہو. رب دے حبیب اپنی امت نئے اپنا ڈر اللہ, اللہ حبیب نے نہیں دزیرا نہیں آپ تو ڈراوے نظیر آدھے جاڈے تو ڈراوے سو آپ جو بچنے نا ایک دیہات چ بندہ آیا سرکار دی ہےبت جلال دی کمال سی آپ اللہ تو ڈر سن لیکن رب وستا اولا شریک مولا نے تو آپت رکھی نا رب آپ تو رب نبی تو ڈرا دیہات کپ کپی جسم تو تاری ہوں حضور او دا خوف دل خوف آپ کی دانت کا پہ گیا کہ میں پکڑے آپ فرما نے نہ ڈر ڈر نہ میں مکے دی مکے کی اس بیوشت کھیشت پہلو گوشت پہلا قربانی دے موقع بڑیاں, بڑیاں بڑا سکا کے سال پورا کمندہ سیکار ہوں خوف دور کرنا کرنے فرما دے فرما ڈرنا میں مکے دی سکے گوشت کھان والی ایک ماں کا پتر ہوں ہوں جب ایڈی سادی دی گل اللہ نے خوف جانا رہا ہے اور دی سادی گل ایڈی سادگی کی گل سونے حبیب چا کی اندر دل چارا خوف کوپ دور کھلو کے کمبن ڈیا وہ نیڑے آن کے بہ گیا اپنی حجت جو ہے سی بارگاہ رسالت پیش کی ہاں ہوں ایمان دسو جی سرکار آپ تو ڈرے نا توجہ جی آپ تو دران دے ڈر آپ سرکار دے ہوجرا شریف آستانے شریف تو بار اصل اصلا ہو جس میں کوئی آگلے چوک لیں مار دا. کوئی ادھر کوئی ادھر پیچھا مار بات تنیر کہیں کا, کا. تنی چل رہا ہے وہ اگلا جگہ جا ہے وہ او اپنی پی جیسے کہڑے مصیبت کھانے کی جا مائیکے پتر آن نے ڈنگر نے کھیلی جنگل ہے کوئی کی پتا اویلیبر وقت ہوں وقت آیا جیسے بتا سد کے جا اس محبوب خدا تو آیا جس صرف رب کا ڈر دوایا جی بالواری آئی تو آپ سرکار جتے تھان میں پھر پا کے ملتی سی خیر سب میں فل آپ کی ساری لیکن آنا ہے یہ نہیں ہونا کہ سرکار سران تو لکھدے آو موڈیا تو لکھدے آوے آن کے دے جی سیرت لکھا ہے آپ جتے تھان لبھی سی ہے ہے جانا یارا اتنا جو رہے کام کا ایمان سنوں پتا ہی کو نہیں پیر کی ہوتا ہے پیر پیروں پتہ پیر کی ہوتا نہ مرید پتہ مرید کی ہوتا ہے نہ پتا مولی مولویوں لمبے ہاں اولا ماں ندیوں کے رسول اللہ سوا کوئی گل کریں گے تو نک تھی نال بہ نہیں تھکے گا طالب خود بچے طالب جہے مدرسے اگر کمرے داخل ہو سکتا دا وہ تو محبوب خدا سن دی محفل پا کے اٹھن نو جی نہیں کرنا ارفت نہیں سی ہو قسم خدا کر کے اللہ اللہ کے فکیر لیں کام جانا جی کرتا میں بیٹھا ہی رہا جا گل جگہ گرسا کرنا ہی نہیں سمبیا پا دی جو سنت طریقہ انہوں دے اتنے چڑیا ہوتا ہے رنگ رنگیا ہوں سرکار والا اخلاق دا آپ کھڑے نے یا بیٹھے نے بندہ آ گیا انہیں آن کے سرکار دن مبارک نڑ کے نال <تصال> منہ رڑا کے گل کرن لگ پیاک نہیں پڑھا ہو جا میں گل کرنا پیشہ ہو جا آپ کے کن مبارک تو سر ہٹایا ہٹایا محبوب نے نہیں ہٹایا آپ تو خصل تھی وراست نبی بھی کتوں لبے سسول بھی ویگا پی محلی شاہ آدھا اخلاق نبی پاک والے ہوا <سؤال> اللہ حضرت بریلوی نو آدھا بخلاک والے ہوا <سؤال> حاجی دیوان رحمت اللہ آپ اخلاق آدھا مستفا کریم ہاں <سؤال> قسم خدا دی ہزور پاک سرکار ہاتھ مبارک اگر کسے ہاتھ دتا <سؤال> <سؤال> <سؤال> آدت مبارک نہیں سی ہاتھ مبارک پہلو کھچ لینا نہ آپ ڈھیلا چھڈ دین اگلے جس میں آنا چھ دین شا سی کر فرما اللہ محبوب ندو کوئی بندہ سدا سی آپ جواب کن فرما سن لبے توجہ آئے ہوئے رجین بولو سبحان اللہ لبے کسے سدنا حبیب خدا نے فرما حاضر حاضر حاضر لبے اصل بھی کدی کا جواب دیتا ہے یہ کوئی سدے چاہ تو دہائی خود آ گیا ہے انہ سا خالی جواب سن کے ادھا نکل جانا ہے ادی گل انچ رہے ڈر کے اگاں پوچھنا اس کی گل کی کرنی یہ فرونی طریقے نے اے اجمی کافر بادشاہ رب دے محبوب والے طریقے نہیں اللہ کا محبوب تو اخلاقر ہوں ایمان دس ہو جا سدے جواب لبا کر کے دے جا گل کرنا والے تو سر مبارک نہ پھیرے جہا ہاتھ ملاو والے ہاتھوں اپنے ہاتھ مبارک او نے اپنا ڈر کدو دینا ہے تا اللہ نے آپ فرمایا نویل محبوبہ تر ہی میرا تو میں پھر تیرے بال دے ادب سکھاواں گا میں آخا گا وزرو و تو وکرو سب کرو میرے نبی تازی کرو میرے نبی عزت کر کے سب کیا لکھے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 آپ دے سامنے دربار پا کے چباہ آکان کی حالت اج ہرخت تے جناب جانور آ کے بہ رہ پرندے آ کے بہ رہے کو ایماندار دس ایسنا خوف بار گاہ سالت ادب این تازیم ایبت این جلال صحابہ کرام دے دل کیوں رب دے حبیب نہیں دیا اللہ دےیب اللہ کا خوف دے رب سونے لوگوں نے دلان اپنے محبوب عظمت عزمت اور خاص بٹھایا سمجھ نہیں لگی نے مطلب یہ نکلا اللہ دے حبیب نظیر ہے دا. <تصفيق> دا مطلب اللہ دے رب کا ڈر دے اپنا ڈر نہیں دے ہزور دا دا دلیف حضور کی سیرت چرگے س ता करके सिद्धी के अकबर भी अपना डर नहीं दिता अपने आप तो नहीं डरा रबे गुल जलाल तो डराए फारूक आलम भी रबे गुल जलाल तो डरा है आप इन्नेडरते हैं इन्कों अला तो पे डरा कि मैं हाथ तो फिर जावा तो समा मन लो कोई ना मैं तो फिक्र लगा बैठा हम उन दस उन्होंने अपने दिल रबा कि खाओ फिर ہوں جی وہاں بھی عوام جب ان سنیا سڈا امر سا روک نہ روکن سڈے وہ آخر بچارا مسرو بیٹھا گام میں بیٹھا اگوں کام بدلے رو جانی وہ بھی رب تو ڈرے گی کہ سارا بادشاہ جب رب تو ڈردا ہے تو خوش پہ ہوں جا من سیدا کر دے گا میں انہوں دعا داں گا جہاں میرے ایپ دسے گا میں انہوں دعا داں گا جب سا ہر چیز رب دوفا لے رب کا خوف کریے اسے سگڑا یہ گل حضرت عثمان نے بھی ہے حضرت عثمان فرما نہیں اگر میں ٹھڑا ہو جاؤں مجھے سیدا کر چھوڑیا جے حضرت مولا علی ہی فرما میں ٹےڑا ہو جاؤں مینوں سیدا کر دیا آجے۔ معلوم ہو یا اللہ دے پاک محبوب نے ہر صحابی در سبق کے ہوئیے بلکہ آ اگے حضرت امام آدم ابو حنیفہ شریعت کا پہلا امام اذا صح الحدیث حدیف مدح فرمایا جب حدیث صحیح ہو جاوے صحیح ہو جاوے میرے مطلب وہ سی میری گل حدیث ٹکرا دیوار تے چپ مارے آجے جے امام شافی فرما د میری گل حدیث ٹکراوے دیوار تے چک ماریا جی امام مالک فرماندن امام احمد فرماند بس سجنا معلوم ہوا ہر ولی ہر نبی ہر اللہ سونے دا ہر اللہ سونے دے پاک نبیان دا صحابی نبی صاحب سبق دتا دے حق پچا جی حق دے پیچھے چلے جی یہ حق دی گل کرن والا مولا کروڑ می فرمندے انام کال جیا جی توجو نال یہ ساری گل سمجھا تو ان کے بٹھائی ہے گل کہ ہک سب تو حق سب تو وڈا حق سب تو اچا ہے حق سب تو وا حق سب دے گال ہے ٹھیک ہے نا باقی ہر کوئی سید ہے غیر سید ہے کوئی ان دے جھکنا پینا حق کسے اگے پیر بھی خوف خدا دے مولوی بھی خوف خدا دے حاکم بھی خوفے اے دولت آ جائے مریدا چ مرید بندے دے پتر بن گئے شگرد آئے شگرد بھاوے استاد نہ بھی بیٹھا ہو سی وہ کوئی کام غلط نہیں کریں گے کیوں رب کو پہ ڈرنے تو استاد رب کا دا ڈر سمجھائی بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں. استاد رب سونے کا دا ڈر سمجھائی بیٹھا ہے تو ہوں شگرد استاد نہ بھی ہونا آپ ڈرنا انہیں آپ کدھر رہنا بھی رب تو ویسنا پیا کہ نہیں توجہ نہیں فرمائی نے گل مشہور نہیں مانگ دسو حضرت فاروق کے آزم رضی اللہ تعالی انہو دے دور نہیں عمر دی حکومت ہے. تے ماں پہ آخری کھیڑا ویخہ پہ بیٹی پی آخری عمر نہیں تے عمر میں رب سبحان اللہ بولو چا سہانا یار دیکھو سی آخر جا کے من دکھاؤ رب سونے دا فکر کیڑی گل کا اگوں ہے پہ آخد تیرا سر وڈ دیا گا سر تا وے جی اگوں آختے حضرت فاروق آزم یار ہزار کر تا ویخ سی تو توں کی پی سر وڈ دیا گا ایک گل کرنا میری بےدبی کیتی جانا پر نہ ہاکم بت سن سی हाकिम भी हक प्रस्त ते कौम भी समझ आ रही ने कोई ना हूं समझो जिस हाकिम आपना डर दवा आपना रबदना ओसले ओ आप ही शिरा होंगे ने ओ बनती उन्हों की पुजारी उन्होंजारी تے قوم بن ہے پھر ڈرپوک دل ہاکم تو ڈرے گی خالق تو جب نہیں ڈرے گی تو مشرا پہ تباہی تے پھر قوم نے ڈرنا ہے کہڑی تھان سے ڈرنا ہے ڈر در کے تے برا کام نہیں کرنا توجہ لاؤ ہا کم نہ ڈرے رب تو انہیں عملہ بھی نہیں ڈرے گا ہا ڈر پوے عملہ بھی ڈرنا کہ نہیں ڈرنا جدو ہاکم خدا تالا کا خوف دل چکی بیٹا ہوگا عملہ کیوں نہ کرے سجڑو اس لیے اب پچھوں مرے پائے سڈے ہاکم ہے ڈر اپنا دو خدا کا نہیں خدا کا دا آخری ویلے لا لے جی کر ٹریننگ جی اج ٹریننگ ہو رہی وہ ٹریننگ کا ظالم دی. تے بے, غیرت, بے حیات بئیمان او آخری ہر بنتا اسے ایک لانتی کم ایک سونا جہا کرتے لانتی کم کی میڈیکل جان دیڈیکل <تصفح> جان د <دے> <تصفح> برتے ہو رہے اس کا سارا برانا کر سک سارا نگا کر کے بیکری مار وہ گل مل مشہور ہے کوئی ایویں بندہ سی تو جناب انچتا وہ میڈیکل کرا سٹ بھی سر دھواں نکلتا پیا باقی تفصیلات میں میڈیکل نہیں میں نام رکھا بغیرتی کا شو او بخشی برادری اور بخشی قوم سبحان اللہ. بابا تاری شریت نا میں ڈر ڈر کے گلا کرنا گلنا او کے گل میں دا شو جھڑ کو ہے بغیرتی دا شو لکھ لانا تفرتی ہون گے اس لال بندہ کورپا چک لو کپا سر ٹوکرا ٹوکر کا ڈوگری دے نالیاں صاف کرے شام روپیہ کما لے روزی کھا لے لو ان گنا یہ گناہ گنا ری تھان سے ڈرنا ہے ڈر کے تے برا کام نہیں کرنا توجہ لاؤ حاکم نہ ڈرے رب تو آملا بھی نہیں ڈرے گا حاکم ڈر پوے عملہ بھی ڈرنا کی نہیں ڈرنا تو حاکم خدا تعالی کا خوف دل چکی بیٹھا ہوئے ہوملہ کیوں نہ ڈرے ایسے گال تے سجھڑو اصل اساں اس سے گل پچھو مرے پئے ساڈے حاکم ہیں تے ڈر اپنا دیواندے نے خدا, خدا دا نہیں خدا دا ڈر آخری ویلے لا لیندے نے جڑی کران دے ناں ٹریننگ اے جی اج ٹریننگ ہو رہی او ٹریننگ کاڈی دی او ظالم تے بے غیرت بے حیات بے ایمان بناون دا او آخری حربہ ہوندا ہے کی اس اسے ایک لانتی کام ایک سونا جہا کرتے ہیں لانتی کام کی میڈیکل جان دیو میڈیکل جان دیو دھرتی ہو رہے اس کا کی کرتے ہیں وہ جان دیو سارا دا بڑھانا کر سکتے سارا نگا کر کے کوڈا کر گیا پھر کوڈا کر کے تو بیکری مار oh. oh, گال مول مشہور ہے میڈیکل کیونکہ سر دھواں نکلتا پہ اگر باقی دیا تفصیلات جہیا میرے نالوں زیادہ جانتے ہو سو میں تو خیر یہ کام نہ کدی برتی ہوا جڑے برتی ہوتے ہیں وہ پتا ہونا ہے میں اندر نام میڈیکل نہیں میں نام رکھا بغیرتی کا شو بخشی برادری اور بخشی قوم بابا تی اپنی شریعت نا میں ڈر ڈر کے گلا کرنا وہ خیرا میں کے کھولنا گل میں رکھے بغیر دا شو جی دا ہو جھڑ کو بغیرتی شو لکھ بھرتی ہون دے اس نالوں بندہ کھرپا چک لو کپا سر ٹوکرا ہوے کا تانک ڈوگری نالیاں صاف کرے شام روپیہ کما لو روزی کھا لو کون گنا سی لانت کوئی سی پر وہ جڑا بغیرتی شو کر کے لگنا وہ جو کھاگ گا وہ سر تو پیرہ تک لانت بندہ جائے گا جی سنجھائی بگیرتی ملی بوکھا مر جائے چنگا ہوئی مان دس ہوئے جڑیا حکومتوں کام کے زمین درچ آخری کترا ہزار خیرت کا خاطر جنرل نہ بندے کم کرنے تے کی خدا تو ڈرنا کیوں خدا قوم تو سلوم نکر کیوں بے گرتی بے نفل دے اپنے حیات غیرت اپنے جسم دا نہیں ہوتا لوگوں کا کی کرنا ہے قسم خدا دی کر کے نہ وہ فاروق آزم سی جنس بھی رب کا دا دایا اپنے اپنی عزت دی غیرت سمجھائی اپنے دین دی غیرت سمجھائی پھر عملہ سی فاروق آزم کا وہ دی ایڈی چلت پلیڑی والا کہ ہر ہاں کبھی وقت میں تو تیہ ہو کے وقاں تین روکاں گے نہ روکا تے سر وڈ دیا گے سارا کلا وقت لگ رہا ہے توجو خدا د خوف رکھ والا حاکم خدا عملہ خدا دکھوڑا جدو عملہ خدا خوف فالا تے حاکم بھی خدا دکھو خوف ہو گیا نا باہر دی دنیا اس بادشاہ باہر کرتے وہ کر اپنے کتے برابر بھی لکھتے وہ آج بغیرت نے لاک کی لائی کھڑے سو پانچ ہزار پچھے پانچ ہزار د پچھے کوڈے ہوئے کھڑے نے کوئی غلط نہیں یہ مر گئے تا کر کے تھرڈ ملک چایا بش آیا جی نا وی اپنے کتے اس میں سات لاک فوج جہی ہے اس سے بھروسہ نہ کرتا میں اپنے کتوں سے کرا میری حفاظت او کر جی کہ زندہ برادری جنتی لوگ کو جاگ دے پاؤ ماشاء اللہ حج جاگ رہے ہاں ہاں میں گئے ہو گیا جنتی بن گیا بس جنت پکی خان کا ڈوگراج بیٹھے ہیں جنت دور پی تیری گربانی طرح واپس آ جائے جنت نہیں بیٹھے گا جنت بڑی دور ہے جی کالی مسے بڑھنے جنت لاجل ابد دور دی مسجد بڑھتا رہے تو سوال کرنا من جب سات لاکھ دو لاکھ پولیس اور کافر حکم دین پا بند اس کیا قرآن تے بم مارو نہ کیا جا مدرسے مدرسے ساڈے قبضے کراؤ نہ کیا جا مسیتہ گراؤ نہ کیا جا تی تی لاک مسلمان تھلے مراؤ نہ کیا جا لیکن یار انہیں انہیں کچھ بغیرتی ویچن کے باوجود پھر بھی کتے برابر نہیں دمجیا میرے کتے مینوں بچا گے میں تے بھروسہ نہیں کرتا اس کتے لے منہ ویکن خدا بس برادری جگہ رب سونے رکھا اس دل چو کٹن دا نتیجہ کل سر جانا سی بھا قرآن تب مرائے مسیدیں سرائی تیتی لاک مسلمان مرائے مگر ان جڑے اپنے خدا دے نہیں بنے اپنے رسول دے نہیں بنے اپنے قرآن نہیں بنے اپنی قوم دے نہیں بنے یہ میرے کتوں بننے گے جہے قوم دار میرے وفادار کتنے سجنا انہیں اپنے کتے برابر بھی نہیں لکھا معلوم ہوا ہاں یہ رب رسول دے دین بھی کن کرے دین دیے کن کرے گا ربی مخالف بنے گا اللہ دا خوف کھلے گا کافران دا خوف دل پاگ گا کافر کے کتے برابر بھی ہوگ نواب ہوگے کوئی ہوگا نہیں سونے برابر نہیں رہے لگا گبر جاصفا کر اپنا خواب برادری ہو گل سمجھ رہی ہے جھوٹ سنر دیا لوگ جی تو میں ڈر کے بیان کرنا کتنے سچ نال ناراض نہ ہو جان جھوٹ ہونا اچھا سبحان اللہ بڑی گل ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات جلد ٹھیک ہے اللہ میں اقبال بھی سچ بول گیا بولو چاللہ سجا بیٹھا ہے کمرے وزیر آزم جان لگا اندر جان د لگا کھڑے رہے کا پچھا ہوئے تلاشی دے تلاشی تمہاری آزادی پہ قربان جاؤ تمہاری زندہ کام ہونے پہ قربان جاؤ تمہارا وزیر اعظم چوڑا تے گھر چاہے چوڑا بارو ان تلاشی نہیں ہوئی سربراہ اپنے گھر چلن لگا تک آخر پیچھا ہوا اتری کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبھا تو سبحان اللہ ٹھیک ہے ترقی ہو گئی کہ مال ہی دہشت کر دہشت کر دیا ماحول ہی دہشت کردہ انگریز آخر خسریا خسریا خسریا پچھا ہو ساڈے نزدیک تھی دہشت کر دیا بندے جس دس آ چھاڑ دیکھے انہیں آخیا پشاؤ تلاشی دے مارے خرزی ریادم کی بات کر لو ترج بولو اللہ اچھا ایک ہو گل چنا وا باب کا افسر میرے کو آیا اگلے دلو اس میرا ایک وزیر ہے اس میں نے دسیا بھی سات وزیر گئے امریکہ کنے وزیر تے ایئرپورٹر لا لی تلاشی دو تے دوڑا لا کے پوچھو انگریزی کیوں پڑھ رہے ہو اگر انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے میں پوچھنا وا سن لا کے اوتے تلاشی دے کے مڑ تبلیق کرنی آئیم لے اے مول چے مولی سا کے آخے گا آؤ میں تمہیں مسلمان کرتا انہیں آخنا تم پہلے تھلو میرے راب میرے ربا وہ میرے راب پروفیسر ماسٹر خدمت کردا منہ بغیر بے گمی بنن کی اخیر وہ قسم خدا بھی نہ سکھ بربر رہے ہیں نہ کتے برابر رہے آ گی آ چود سیانے آ شہن آکڑ چوکی ہوں جی شہ اتری ہوے نا کسی کام کی نہ ہوکڑ ہمیشہ چوکھی ہوں سجنا اوتری آکڑ کاؤں آ گئی ہے ہر شہ گیے کدی تیری قدر اللہ بار گاہ فرشتہ تو ود سی اج کافر کتے برابر نہیں رہے ہالے بھی کچھا ماری بٹھا माशा पहले लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजारते थे अब तो हम साइंस की वजह से बहुत आगे निकले आगे निकले खड़े सुथना लगाई खड़ाई कुत्ते तो घाट अपने आप बनाई खड़ाई मासाइन दी दुनिया च कदर नहीं रही कुत्ता मार पवे तो मुल पैदा मुसरा मरे तो मुल ही नहीं पता पूछो इस मजदूत इंग्लिश पढ़कर मेरी नकल तो बहुत आगे निकल गई है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 میں سردار صاحب میں خان صاحب میں چودھری صاحب میں ملک صاحب میں نواب صاحب میں اس مٹی دا خواہ ملک صاحب تیرے بسائی تیر وڈیر بنے بیٹھے نے جے تو کتے برابر نہیں رہے تھے تھلے کنو میتھ گے کنو کوئی سمجھ گے پر سجنا جلیا یہ نتیجے کہ حکومت اللہ رسول دے دین دا خوف نہیں رکھیا رب رسول دے دین نہیں رکھی اللہ دا دین دے دشمن بنے رب کا خوف کدیا اپنے دل چو بھی اپنی کام کے دل چو بھی پایا اپنا اپنا دہشت گردی دل چل چب نہیں بس گیس میرے دل چ رب نہیں سپاہی سردار دلاوا تیرے, تیرے آئی خدا دی رات نیندر نہیں آنی وکیل فلانا چودھری سدو کاغذ بنا پیسے جیب بنی سدا آ گیا سردار سردار واسطے تیاری رب دے کا کوئی پتا نہیں رب کی خرید رب دب دوں کچھ نہیں سمجھتے تو میں رب دن کچھ نہیں سمجھتے الٹا آنے ساڈے ساڈے مقرر سڈے شہر نعت خون زور رکھی کھڑے ہو گے اور ڈر نہ ہوئے او ڈری نہ ہوئے او ڈرن کیے توس پا کر نوکتے یارویں دتی بیٹھا ختم کرائی بیٹھا ہے کل کی ساتے کی بہتا ملاپ کی ہالی ڈرن لوڑ ہے نہ ڈری وہ جڑا ماشا کترا ہوں وہ بھی نکل جا ہے کام پھر جب ادھر رب در تو خالی ہوں تو پھر سپاہی تو ڈرنا سپاہیوں ویخ تو وہ لتاں گنتی کردیا کردیا لتاں گنتی سپاہی ویک کے سچی بولے کبھی سپاہی اگے چڑھ کے گل سی کر لیے میں آزمایا میں باسے چدھر ادھر چ گل چ عوام کے بندے آ جاتے مول صاحب چھڈو پڑیا جی وہ قانون والے لوگ نے قانون کی گل کر کے تھی کیوں بولن لگے پھر میں مجھے آخر جواب دینا پہ میں نہ بکریے بکریے بگیار دی حمایت نہ کر کھلو جا کھلو جا بکریے بگیار والے پاس نہ جا کلو جا تا کر کے بھائی مان دسو حکومت بھرتی ہوں کدی کردار پوچھا حکومت نے نمبر پوچھتے نے یہ کردار یہ پوچھتے نے جو کہ میں عمل کیتا کنیا نے والا پڑھنا اللہ کا خوف کرنا ہے فرد پورے کیتنی. حلال حرام آئی کسی پوچھتے کنجر ہومینا ہوچا ہودکار ہوئے جو مرضی ہوگی پوچھنا کی ہے صرف نمبر ہے تو وڈے تو واسر ہے یہ تا کر کے پوچھنا کیوں انہاں دے دل چ خدا کا خوف ہوگا تو سجنا وہ نمبر نہ پوچھ رب oh, رسول دیتا پوچھ جائے اچھا حکومت والی گل چیریا پیر سن فاروق کے آزم ت فرماند نے شکر اس ذات کا جس میرے سنگھی بنا میں ٹےڑا ہو جاؤں تو من سیدھا کر دیا کدی سڈے اج دے پیران بھی یہ گل کی سچی بولے جی جی حضرت ہور کسی گل چا کرو کہ حضرت جی یہ کام نیائی نیائی نیائی خیر ہے مڑ سا دی. سچی بولیا میرے خیال میں دس نمبری بدماش نق آخ سوکھا ہے لیکن آج دے پیر ای پہلے تو انہیں نک جی. تے اتوں بچ گئے تو مرید اگے کھڑے ہیں وہ نہ چپ کے نیے چک دینا چاہ بھائی ماں پیر سب میں کس آ جانا جی جن رحبر لیڈر پیڑ دے سامنے تو خدا رسول کی سچی گل کر لو تو پھر خیر واپس آ جا دے خدا میں تے بڑا دمائی جے او اسے واپس آ بھی گئے جی نا تو خیر نہیں پھر بے ہوا چڑھتا ہی نہیں لال ہی کو کوئی نہیں کونی ویکد ہی نہیں کوئی شخصیت کیڑی ہے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 میاں شیر بانی دی گل سونا سنا چھوڑا یہ حق پرست لوگ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی مکان شریف ہندوستان اپنے دے پیر آستانے گئے پیر تو اتنے دادا پیر ویخے दादे पीर दौलादों एक साहबजादा गोल तकिया लगा के बैठे हो ये। अक्रे अंदा हमेज बैठा लत लत हरी होकर बैठा ओ सहबजादा सी एलाह फकीर सी ए रग दे डर वाला मियां साबे नहीं वेख्या मेरे दादे पीर दे पुतों बेद भी हो जाए آپ لگے بیلیو اللہ بندہ بناوے پر کتاب کا حوالہ دیتے خزینہ معرفت مارفت خزنا مارفت سوفی ابراہیم کسوری دے آپ کا مریض سکی اس لیے رب بندہ بناوے صاحبزاد یہ مطلب یہ آپ نے صاحبزادے بندے تو باہر کٹ جو صاحبزاد خدا کا شریف بنا چاہتا صاحبزریت کی چن لگتی نفس کی چنگی لگتی بنابزادی ویخیا ہے میرے ددے کا دے پیر کا پتر ہے میں ایڈا سخت لفظ آ جانا پر وہ تک دور آکڑ جو ویسی ہے نا صاحبزادی میاں صاحب ٹھوکر مار دیتی ہے گل کر کے دے پتر دا وٹ کٹ چڑیا آ کر چیلی فرمائی ہوسان پہ بیٹھے نے ختم واسطے مال پہ ختم تیار کر کے بیٹھے نے میاں صاحب کدر سہبزے حضور آو ختم بیٹھو شریف کرو میاں صاحب کی فرما دے لے فرمایا صاحبزہ صاحب رے دربار والے تزرگ تے ختم تیرا نہیں ہو گے تاکے گا میرا شیر ربانی بابی ہو گئی گل تو سچی پہ کرتا مینو بھی آن دابی ہوئے چیتی جگہ چادر پائی پہ لوکا پتا ہے بابی پکا کٹ کی مطلب جا سچی گل کرو بابی یہ مطلب بابی سچے نے کئی اترے متے لگ گیا بتا جا رہے سچی کرو بھابی ہو گیا مطلب یہ بابی لوگ یہ سمجھ کے بابی سچے نے جی وہ سچے نہیں تو مر سچی گل کرنے صاحبہ صاحب تے دربار والے تھے ختم تاری نہیں ہو اپنے آپس میں جھگڑے چڈو لڑائیاں چڈو ताकि अंग्रेजा दचहरिया न जाना पवे जंग्रेज कचहरी मिया साहब ने फरमायामान साहब हो जाए वैसे मिया साहब ने एड्डी गल अपने दा पीर के पुत्रांू करके दसी ये मेरे नबी की उम्मत वो ना पीर प्रस्त बनिया जो ना साहबजादा प्रस्त बनिया जे ना, ना जनाब वाला हक प्रस्त बनया जे हक प्रस्त बनया وے نہ دیکھا نبی دی تا کر لے اللہ اکبر سلام اللہ مولی آماز ہوئی مالی جنی مرضی اچھی شاہ ہوا کھانا شانا ہو سکی شان کوئی نہ. اور سنو کوئی حرام کام صحابی کرے ولی کرے مفتی کرے پیر کرے حرام حرام ہی راسی حرام جائد نہ اس مونج کٹی چی حضرت کی مثال نہ دے دیترا یہ نہ کہا حضرت رکھی بیٹھا تیر حدرت گو کھا دیٹھا گو کھائی جائیے توجہ نہیں کی میری گل سیت کی گل کرے گا حضرت ہمارے حضرت ہمارے ہمارے مفتی صاحب ہمارے جا سا بھی حضرت مائز ان کا نام ہے کو کون ہوا ہے ہوا سی جنا آپ آن کے کراری ہوئے حضور نے پتھر مرائے انہوں نے کیا تیرے میرے واسطے جنا حلال ہے ایک صحابی دے کول ہویا ہے دو میں اجفیر تے ملہ دا عمل دلیل بنا کے کھڑے ہیں جائز نہ جائز شریعت تو نہیں پچھ دے صحابی کول کم حرام ہو گیا ہے تے صحابی اقرار کیتا سو کہ میں آ کم کیتا اے اونوں پتھر مارے گئے نے او تیرے میرے واسطے جائز کیوں نہیں پیا بندہ جے صحابی گل گناہ ہو گیا ہے راستے گناہ دلیل نہیں بلو کیوں جو سے سہابی جنا تو روکے جناس حرام ہے اور وہاں سانو بھی آخر حرام ہوں اصل مستفا کی شریت ویخنی وہ ناجائز عمل نہیں ویکھنا آج میں پوچھنا اج ساڈے واسطے کیوں پیر دی دلیل پیر داڑی منا بیٹھا ہے تو مڑ بھی پیر مل بیٹھا ہے آخویل برادری طرح سبحا دی اپنی بابا دی اپنی میں چشتیاں شریف گیا تقریر دل کی بشتی موری دی میں کہ بابے فرید دی بہشتی موری کے قطار لگی کھڑی ہوتی ہے پن پانچ میل دی کدی مسجد تک کوئی قطار نہیں ویکھی پھر جیسے قطار لگتی ہے اتنے جب وقتی نماز دا وقت آتا کتار نہیں ٹوٹتی نماز ٹوٹ جاتی کوئی پیسے چا چ دن سپاہی نہیں آدھے سانو چا گزار پہنوں میں کے اگر کسے بوہے دروازے دے لنگن نال جنت لب نا شریتفتار لنگی جانے رب سونے دروازہ اتنے نہیں بنایا کوئی رب سونے جو بنایا انتفا شریعت آخ تو پھر کسی ولی دروازے برکت مل سکتی ہے پہا لگا جی آج گل تیری بڑی گلاتے تگاہ بہت اگانا بھی جانا یہ کہڑی کیڑی گل کی نال جنتی نہیں ہوتا میں کہ بابا جی جو مرضی کرے جنتی نزدیک میں چل تھی اسے بابے دا چشتیاں شریف سی میں بابا جی چلے نہ کٹا تو نہ کوئی شاید گھر کی نہیں چھڑنی تو, لنگ دی او او او او تو گا میں لنگ جاگا بہشتی کے بابا دوں مڑ لگے گا کل میں کیا بس بابا جی बस मैं खेकि बला जी हूं जब मैंरी तेरा व्छा कट्टा खोल लवाना तेरा घर का समान चुक लवान तेरी खोती खोल लवाना तो मैं बाबे के दरवाजे चो नहीं लंख सदा लंघन पवाना ते तेरी खोती अड़ जाएगी उत्तरी दे आए। दुनिया वास्ते कोई नहीं ये सारी इज्जत लुटी जान लुटी जा माल लुटी जा मर्जी की जा एक बार फिर अगर कड़ के जदों फेरी पा के आवन तखण पिछले माफ जंती अगों फिर नवे सुबह ना آخوا بھائی بھائشتی بیٹھے ہونا شو بیٹھا سوکھی لبی اگلے دن ایک مکر آیا ہے مکرو دو خدا دی خدا یہ بٹھا گول کرے کل کے مرد آج مرن آخو چاہی اچھی اچھی مروڈے ڈاکو کا پیازتنا امام دے ڈاکو حضرت زمان شاہ صاحب ہے پچھلے سال ایتکی بلایا پرسوں تو شاہ صاحب کی پہنتے منجی مجی کی پٹھیا دی وڈ لین یہ ایویں سبھا نل ہی معاف ہو جاتی قسم خدا کے آلا اور میں سنجیا جب شاہ صاحب کے ڈیری تعلق کر گیا جی میں پہلے تو میں موضوع آیا سارا سمجھایا قرآن ادیش میں جہل لوگ جڑے فضیلت بیان کرتے ہیں کسی عمل کیہلوں پتہ نہیں کہ فضیلت کی میں بیان کرنی اور فضیلت بیان کر گے یا باقی دے دین کی اہمیت ختم کر دین گا گنا چھٹی دا دانتی جہل ایڈ پتا ہی کونی بھی بیان کینا ادیش مطلب مانا کی میں شاہ صاحب شاہ جیجی جی نا کیا مر اتنا لگے آنے میں لگیا میں مجمے آخیا اٹھو سارے چلیے پیر ہوران دی کوئی نہ چڈیے شاید ہر شاہ چوڈے رکھیے اتوں جب ٹرن لگی تو پیر ہو رہی سانو تل تو پنڈ تھی اس بابے کا چشتیاں شریف دقری میں کٹا شا گھر کی نہیں چھڈنی تو میں لنگ جاگا بہشتی کے بابا دوں مڑ لگے گا کہ میں کیا بس بابا جی بس میں کیا کبلا جی ہوں جیری تیرا وچھا کٹا کھول لوا تیر کا چک لوا تیری کھوتی لوا بابے کے دروازے لنگ پوا گا دنیا کوئی نہیں ساری عزتی لٹی جان لٹی جان کسی کا مال لٹی جان جو مردی کی جان یہ ایک بار پھر کھڑ کے جدو فیری پا کے آن آخر پچھلے ماس جنتی اگوں پھر نویں صبح آخو چاہتی بیٹھو خوش ہوا سوکھی لائے اگلے دن ایک مکر آیا مکرو خدا خدا بٹا گول کرے کل کے مرد مرن آخو چامی پوچھی اچھی مروڈے ڈاکو کا پیا دمام داکو حضرت زمان شاہ صاحب ہے کوئی ہویلی لکھے پتا نہیں ہے درد دور تقریب تیارے تھے برما ٹٹیا رلی شاہ صاحب پچھلے سال ایتکی تلایا نا پرسوں اتر تو شاہ صاحب کی پہنتے منجی مجی کی پٹھیا دی وڈ لین یہ سبحان اللہ نل معاف ہو جاندی <laughs> <laughs> <laughs> قسم خدا بھی کر کے آلا اور مینو تو سنگیا چی شاہ صاحب دے ڈیرے تہ گل کر گئے جو میں کیتا پہلے تو میں موضوع آیا سارا سجایا قرآن ادیش کےل لوگ جڑے فضیلت بیان کرتے ہیں کسی عمل کیہلوں پتہ نہیں کہ فضیلت کی میں بیان کرنی, اور فضیلت بیان کرنے یا باقی دے دین دی اہمیت ختم کر د گے یا گنا چھٹی دیوا دین گے اے لانتی جہل یہ پتا ہی کونی بھی بیان کیے کرنا حدیث قرآن دا مطلب مانا کی پرت لیا جہاں اور میں میں شاہ صاحب نوانا, جی میں کیا مر اتنا لگے آنے میں مجمے آخیا اٹھو سارے چلیے تیر ہو دی کوئی نہیے شاید ہر شاید چک موڈے رکھئے اتوں جب ٹرن ہے تو پیر ہوری سانو سبحان اللہ سبحان اللہ چلو پیر جی ہر میں جے پیر ہور کی بندی جے پیر ہوا فتوا دے کہ تخشا تو ٹھیک لے جا مڑ تو سمجھی پیر کھا چا کھا رکھے نا مرادہ ہوں کعبے کھلو کے ایک ساری داری تسبیح پھیرے نا میرے پیڑ نہیں ہو سکتی مار گیا جٹانا وڈیو کٹی سٹی سبھالا پڑی آؤ تو سال تو بعد میرا جیبا بھری آؤ میں تقریر کر پہ سٹو تنا تھی پکی میری بھی میرے رب کریم آوے خطا خدا دینا جو ہے نا مقرر دی بجائے ایمان نرم دیکھو خود نہ سوڑنا چلے قسمیہ کس بھی آ بیان نہیں افسور سے یہ مقرر ہو گیا چشتیاں تو مقرر نہیں نا میں الحمدللہ للہ مقرر نہیں میں مبلب ہوں باعث مقرر وہ ہوتا ہے تو کس کہانیاں سنا شعر سنا اور مبلغ باعث وہ ہوتا ہے مستفا کا دین سنائے حرام حلال سمجھائے جنت دوزخ دا فکر دلا قبر ڈر دلاوے سکھاوے لگی ایک مشتاق سلطان ہی میں تھوڑی درتا مشتاق سلطان جان دیا آہا, قوم دا مکر کفر دا ہے سمجھدار وہ پیا شیر پڑیا تو تکریر سارا رل کے پڑو تو خدا بہ جائے اپنے کوئی اپنا نہیں میں چیز کا سرف حق اپنا ہے جڑا حق والا ہے وہ سب بسا کوئی اپنا مان وال دسو رب پیار کما بیٹھا ایک تیرے دم بدلے گڑ دنیا پا بیٹھا بھٹا یہ توفر لگتا جا ایمان کفر کفر کفر والی گل کہی تھی چپرو میں پچھلے کا ایمان ویک لوا یہ کفر والی گل کہی لگی جے دنیا شاباش میرے بچے شاباش ایمان نال دسو میں کیوں او پوچھا وہ موپ رکھی فرد خطبے پاکستان ہوں دس ہزار لیتا یہ بچارا بال جٹے دس بندہ یہ پتہ لگ گیا کہ گل دنیا پا بیٹھا ہے کفر ہے تو لگا کڑپایا چلو ایک تو قوم دلم نے ماشاءاللہ ماشاء اللہ ختیبے پاکستان باہر شری میرے خوشحالان हैदरा साहब फलाने साहब आ रहे हैं क्या नुक्ता है। कमाल नुक्ता भौकों के सिवा पता कौन कुत्ता भावके स भौकद कुसम खुदा दि करके कुत्ते भैड़े भाक रहे कुत्ता नहीं भौकता जरा लंग पीए आखी जाए रब दुनिया बना के गल था पा बैठे रब पैर फेकिया ना हम चलती हम मुकनी मजबूर है बकवास शेर की आपना निकाह भी तोड़ी जाता है सुनने का भी तोड़ ही जाता है यहां मुड़ कुत्ते ना चंगे होए कु निकाह तो नहीं तुरंता वह भौके गाते मुड़ी दुश्मन भाव के गाए भाकिया तो सा ईमान लै गया है पर सजना मैं तेरे सौण देखी दर्द रोवा दे की वैन करा तेरी नींद बड़ी लंबी तेन सवावन आए सौ गए पर तू नहीं जागे اللہ میں مقبال تینوں جگا رہا ہے اور جگہ جگہ کے آپ سو گیا بچارا پر تصے بھی جاگے جی گرد مقسمیہ کسمیا پیا نہ اس وقت یہ اس بریلوی قوم چاہی کہ حق دین قرآن شریعت نو پیشہ ہویا ہے کسی <مکار> ملہ دے عمل نو اگے چاکیتا ہے کسی پیر دے عمل نو اگے چاکیتا ہے کسی کسی دے عمل نو اگے چاکیتا ہے کسی لیٹر دے عمل نو اگے چاکیتا ہے شریعت حضور کسی دے واستے دلیل نہیں رہی آج حاک جڑائے و کانڈ پچھے اور باطل اس قوم دے گیا آگیا ہے قوم دن بدن دن برباد دین ہو جا رہی ہے پھٹ دن تا شیعہ بندن پھٹ دن تا وہابی بندن پھٹ دن تا زندگی بندن پھٹ دن تا ملہد پہ بندن پھٹ دے پہنٹ ہر بد بد پھل پہل دا ہے پیا اے ظالموں جی تیرا دل دماغ ہے ساڑے ہوئے کہ ساڑے واسٹے کسے دا عمل دلیل نہیں محمد ربی پاک دی شریعت دلیل ہے کہ عدور پاک دی امت دا اجماع دلیل ہے دیکھو. شریعت کی گل دے نا دلیل شریعت دلیل ہوتاب لکھا ہے، ٹی وی حرام ہے اور ٹی وی والے امام مگر نماز ہی جائز نے پڑھیا جائے لکھیا ہے جلال الدین احمد امجدی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو سولہ کی لکھا اچھی آباد میں پڑھا ٹیلیویژن اچھی بات اچھی آواز نجائز ہے اور اسے دیکھنے والے لوگوں کے پیچھے نواز پڑھنا نجا... اجا... تو تھوڑا دیر عبادت کرنا ٹیلیویژن ٹیلی ویزن دیکھنا حرام اور نجائز ہے اور اس کو دیکھنے والے فاسق ہیں لہٰذا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں اچھا ٹیلی ویژن دیکھنے والا امام نہیں بن سکتا تو پیر جی جی بخشی برادری جنتی لوگ ایسے کہڑا امام ہے الا ماشا ٹی کو چکلا نہ ہو فتوا شراہ کتاب ایک اور بھی سنانا ہاں کی لکھا جی مجموعہ فتوا بریلی شریف صفحہ نمبر تین سو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 जे इमाम का ताल्लुक होरस्ती होर जाके बहर आंता हो चलता होर आता हो, वे हो इमाम दे मगर नमाज जायद नहीं इमाम बनाना हराम है हांजी उसके पिछे जी नमाज पढ़ी हो दोबारा पढ़ो इमाम दस जेड़ा टीवी आले घर है जा बवे मगर तैायद कोई नहीं तो जिस कंजर देर आपने بریلی شریف لا بھی فتوا دے سکتے میں دسا جہاں دا وڈیرا اشرف تھانوی بھی حضرت جا رہے ہیں مسجد میں حضرت کے ایک مجروب مرید تھے جنہ کتاب لکھیے جنہیں اور نے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 فت دینے خدا کا بندہ خدا دی شریت سچی خری چنی پونی جیڑی ہے نا یہ اللہ د پیارے محبوب کے بلیاں نبی دے سچے مزہ بال سنیا کے رہ سکتی باہر نہیں ہو سکتی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 گرو ہے ایمان میں ایس وقت اگر سنو میں آخری گل کر کے گل مکا دوں اس وقت اگر رکاوٹ دینے بنے کھڑے ہیں نا حکومت تو بعد دو نمبر ملا دو نمبر پیر میں پورا ملک ازمائی کر جو یہودیت اسران حدیث چھو کرن دی ایک کوشش کر الناس ناشن خدا والے پاسے نہیں پاؤں قدرتی سال اسلام فرما نے بد امل آلما جنت بوہے کلو رہنا ٹپ مک جنتیاں سکول چند ہاتھ یہ دھی د پردے کتنے کرانے اپنی غیرت ہو سی تو لوگوں دی کر نہیں ہو پ موٹر سائیکل بہا کے چڑی آفتی بیٹھا ہے مونج کو کو خدا دا خوف کھا نہ مرادہ کہڑے قرآن چاڑی بیٹھا ہے کچھ ہیا چکر مدرسہ نساب بش کا موہر یافتا ہے یہ رکھا پڑاؤ پڑھا رہے جی میرے ورگے گل چیتی ہوں دی خیر نے کون آخنا کتنے آج ہاں جی میں صحیح دسا ایجنٹ ہے انڈیا کا یا یہ پاگل ہے میں نام لے کے کرنی ہوتی ہے میں اس طرح بولدا سواد آتا نہیں میں منافقت کرتا ہی نہیں چٹا ننگا ہی بولنا ہونا چٹا ننگا ہی بولتا جدو بولتے نا لوگ میں وکالت کرنی ہے میں جی اتنے بیٹھا رہا میں نے سر دکھائی ہوں میں بولوں گا ادھا گھنٹہ اور بولوں گا سانو یہ سبق ملے ہی نہیں کہ گمراہ تو بدین دا یا کسی کا فرس کو فجور بیان کرنا ہوے تو قوم نے اس کے فتنا تو بچانا ہوئے پھر وہ نانا لو یہ میں کوئی سبق نہیں ملا ہمارا سبق یہ ہے حضور نے فرمایا برے کا نام برے کی برائی کو بیان کرو تاکہ لوگ اس کے فتنے سے بچ جائیں ہمارا مقصوص فٹنے سے بچانا ہے بولو سبح کے یہ ایجنٹ ہو مینو پاگل دجنٹ آکی تو میں بولا بربر پک ماری بکواس برلاؤ کی کتنے मेरा پہ سمجھ है رہی ہے بس میرا مزہ یہ میں جی گل کر رہا ان پوری کرانا تو پھر اگان ٹراناگا گل چکے اگان جانا میرا کام نہیں ہوں جیسے کہ ایجنٹا کرے تو میں اللہ تعا کے فضل ثابت کیتا کہ اجنڈ کون پاگل کون ہوتا ہے اور رب سونے دے فضل کرم لا بولتی بند ہو گئی اور پورے ملک جوگا نہ ہوئی مڑسان سبق ملے گی آدم فرماتے ہیں میری بات اگر حد سرید کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دو آج ستا ہے جس کو ہم پوچھتے رہے کچھ نہ کہے اللہ کرم دنانا جب دیا گے زبانے جہاں روکیا ٹھیک رب طاقت دیتی تو بچ کیا سات چھوڑا گے اصل کو بت پرست نہیں سمدی کا کرنا پڑے تو نہیں سمجھ آ گئی نی توجہ اللہ گل میں جو سمجھانا چاہتا سا قوم کہ ہر کسی شریعت کنڈے توڑ شریعت بندے توڑ یہ مومن رہنے مومن بس یہ میں سمجھانا تھی مثالاں ہر پاسوں دے دوں سمجھا چھوڑا اللہ تعالیٰ آج کے بیان کی مکمل کہ کس نے حافظ محمد ارشد علی نقش بندی مجددی صاحب مین بازار جلاب بٹیاں سے حاصل کریں اس پروگرام اس محفل پاک کی مکمل ریکارڈنگ حافظ محمد ارشد علی نقش بندی صاحب مین بازار ضلع رپٹیا سے حاصل کریں اللہ دیا بندیا کئی بے لی آخ سیا محبو سان دیدار کروا میرے تاجداردار منگنا سوکھی گل ہے اللہ دیا بندہ تینوں پتا کون ہوں کن ہے سڈیا تکر سراپا پلیت نے ساری اکا دور سکار ویکھنے کے قابل